ایک رکو اس کا مکمل ہو چکا تھا دس آیات صورت الحج کے متعلق ہم آگے دیکھتے ہیں اگلے رکو کا خلاصہ سمجھ لیجئے دوسرا رکو اس رکو کے اندر یہ بتائیں لوگوں میں سے بعض شخص یعنی کچھ شخص ایسا بھی ہے کارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے کیا مطلب جیسا کہ ایک آدمی جس وقت جہاد ہو رہا ہو تو دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں ایک آدمی ان سے دور کھڑا رہے کہ جس کو فتح حاصل ہوگی میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو ایسا شخص جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اگر تو کوئی خیر پہنچ گئی تو میں اس کو حاصل کر لوں گا اور اگر میرے اوپر کوئی اگر اس پہ کوئی آزمائش وغیرہ پیش آ جاتی ہے تو منہ مو موڑ کر چلا جاتا ہے کفر کی طرف تو ایسے شخص نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی تو ایک تو یہ چیز آگے یہ بتایا جائے گا کہ یہ لو, وہ اللہ کو چھوڑ کر ان, ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اسے فائدہ دے سکتے ہیں تو ایسی چیز کی عبادت کرنا جو نہ انسان کو فائدہ پہنچائے نہ انسان کو نقصان پہنچا سکے یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے پر لے در گمراہی ایسے ہی جو لوگ ایسے کو پکارتے ہیں جو نہ انسان کو فائدہ پہنچا سکیں جو نہ نقصان پہنچا سکیں تو وہ کس گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں ایک نا بتوں کو پو, پوجنا تو کیا خیال ہے آپ کا جو درختوں کو جا کے درختوں کے جا کے پوج رہے ہیں درختوں پہ جا کے کپڑے باندھتے ہیں یا قبروں سے مانگتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے پھر یہ ایسے جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب یعنی نقصان جلدی پہنچتا ہے انسان کو فائدہ فائدہ تو پہنچے گا ہی نہیں لیکن نقصان پہنچنے کا یہ سبب بن سکتے ہیں کیوں کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو اس سے ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایک تو یہ چیز جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا ایسے بھی لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات کی کہ وہ آسمان تک ایک رسی کی ایک تان ایک رسی تان کر کا رابطہ کاٹ ڈالے اگر وہ اس طرح کر لیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی جائے گی اس کے اندر اب دیکھئے جی آجائیں آیت نمبر آیت نمبر گیارہ سورہ حج بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبَا عَلَى حَرْفٍ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتا ہے اللہ حرفن ایک کنارے پر حرف سے مراد کنارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کنارے میں آتا ہے ایک طرف کو آتا ہے طرف کنارہ حرف کے معنی ہوتے ہیں طرف یا کنارہ فائن اصا بہ چنانچہ اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچ گیا ات ماننا بھی تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے میں نے اس بھی بتایا تھا خیرن خیرون نون تنوین تھا نون تنوین کو آگے ملانے کے لیے کیونکہ نون ساکن ہوتا ہے اس کو نونے کتنی کہتے ہیں نونے کتنی ساکن تھا اس کو آگے ملانے کے لیے کیونکہ آگے بھی حمزہ وسلی ہے اتماننا کے اندر اور تو تو بھی ساکن ہے دو ساکن جمع ہو گئے تو نو نے کتنی جو تھا نونے ساکن جو تھا اس کو کسرہ دیا ہے تو خیرونت ماننا بھی ہی تو اگر اس کو کوئی خیر پہنچ جائے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے وہ ان اصابت و اور اگر کوئی کوئی اس سے آزمائش پہنچ گئی انقلابہ کلبا علاوج جی ہی تو وہ منہ مو موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے ان مطلب پھر جانا علاوج ہی یعنی منہ مو موڑ کر قلب کو بھی قلب کیوں کہتے ہیں دل کو بھی اس لیے کہ وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے ہر وقت حرکت کے اندر ہوتا ہے قلب دل یعنی ہر وقت حرکت میں رہتا ہے تو ان کلبا علاوج جی، وہ اپنا منہ مو موڑ کر پھر جاتا ہے خسرت دنیا وال آخرہ. ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ذال خسران المبین یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے یہی تو کھلا ہوا ہے۔ کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی تو کیا ہوا جس نے اللہ کو چھوڑا تو نہ دنیا ملے گی اس کو نہ اس کو آخرت ملے گی ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یدعو من دون او وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت یعنی وہ ان, ان کی عبادت کرتے ہیں مالا یزور مالا ین فاح جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں تو وہ اس طرح کے ایسوں کو پکار رہے ہیں ایسوں کو پکارتا ہے کہ جو نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے ضا لکھا ہوا البعید تو یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ چلو اگر ایسوں کو پکارتا جو کچھ کوئی فائدہ تو پہنچا سکتے کوئی نقصان تو پہنچا سکتے لیکن یہ تو ان کو پکار رہا ہے جو نہ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسا شخص پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ گیا اور کیا کرتا ہے ید ید وہ یہ پکارتا ہے یہ ایس, ایسو کو پکارتا ہے یعنی ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے پکارتے ہیں لمن ذر رحو اکرب و من ذر رحو من و یعنی یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے. یعنی نقصان تو فورن پہنچ جاتا ہے لب اسل مولا و لب اصل اشیر ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے وہ لب اشیر اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا یعنی ایسا جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو کوئی آدمی ایسے کو کوئی دوست نہیں بنایا کرتا جو نقصان زیادہ پہنچائے اور فائدہ کم پہنچائے اگر کوئی ایسوں کو دوست بنا لے گا تو وہ آدمی تو بالکل دوست بنانے کے قابل ہی نہیں تھا اللہ نہ ساتھی بنانے کے لائق تو ان بتوں سے امیدیں لگانا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں سراسر حماقت ہے سراسر حماقت ہے تو یہ ان کا نقصان ان کے نفے سے زیادہ ہے نقصان کیا ہے بھائی جو علاوہ بتوں کو پکارے گا تو اللہ تعالی ایسوں کو عذاب دے گا ایسو کو عذاب پہنچائے گا نفع تو بت پہنچائیں گے نہیں لیکن انہوں نے بتوں کو پکارا تو اللہ تعالیٰ ان کو اب عذاب پہنچائے گا یہ تو تھے جو اس طرح کرنے والے برے کام کرنے والے اب وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ان کے ساتھ کیا ہے ان اللہ خل الطینات تو بشک شک وہ لوگ اِنَّ اللَّهَ يُدْخلُ <آمَنُوا> کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ یق ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن یعنی ایسے باغات میں داخل کرے گا موصوف اس کے بعد صفت آ رہی ہے نکیرا کے بعد فیل آ گیا نکرا کے بعد فیل آ جائے موصوف صفت جن ایسے باغات اس لے کہا ایسے باغات تجریم ان تحت جس کے نیچے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان اللہ یف علم یورید یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ جس کام جو اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے من کانا من الله یزون دنیا وال آخرا جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا من کانا یا کانا کانا مزارے پر داخل ہوا کانا مزارے پر داخل ہوا کیا ہوتا ہے ماضی استمراری بتایا تھا نا کانا مزارے پر داخل ہو تو کیا ہو جاتا ہے ماضی استمراری تو جو شخص یہ سمجھا کرتا تھا اللہ یم صاحف دنیا وال آخرا کہ اللہ آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کر پے گا فل یم دھت فل یم دم دودھ تھا امر ہے فلی یم دھ تھا اصل میں ٹھیک ہے نا فل یم کو فل یم دھت لی یم دھت تھا امر تھا میں نے آپ کو بتایا تھا شکل فائلہ فائلا کی جو شکل ہوتی ہے فائلہ والی شکل اس کو فعلون بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں پڑھنے کے یہ جوازی قانون ہوتا ہے اور امر کے اندر بہت زیادہ اس طرح ہوا قران کریم کے اندر فل یمدد اصل میں تھا فل یمدد تھا فل یمدد بالسبب ال السماء فل یمدد تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر فل یمدد بالسبب ال السماء ثم ثم مل یک تا ثم مل یک تا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کا رابطہ کاٹ ڈالے ایک رسی تان کا رابطہ کاٹ ڈالے سم مل یقتا اصل میں کیا تھا یہاں پر بھی یکتا تھا یہاں پر بھی کیا تھا یکتا تھا یکتا لی یکتا تھا لیکن سما کے اوپر جو ہے نا میم کے اوپر تھا فتح زبر میم کے اوپر آیا وہ تھا فتح یہاں پر بھی شکل فائلا بن رہی ہے شکل فائلا اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر تو لام کو کیا رکھا ہوا ہے ساکن رکھا ہوا ہے لام کو ساکن تو نہیں تھا یہ تو امر تھا لیکتا تھا پھر کیوں وہ ہو گیا یہ شکل فائلا والی بنی تو دو کلموں کو جوڑ کر شکل فائلا بن رہی تھی میم کو میم کو جو میم کو جوڑا جا رہا تھا آگے کے ساتھ تو لکتا کو سم ملیکتا پھر وہ کاٹ ڈالے سمل یق تھا فل یہ بھی وہی فل یانزور فلی یا انزور تھا فلی یا انزور ہوتا ہے نا عمر کا ہم نے پڑھا ہے سارا کا سارا لیا فلیا فل فلا لیا فلو تو یہ فل یانزور فلی تھا یہ بھی عمر فل یا پھر دیکھے بن نہ کئی بہو ماں یاغیزو کہ کیا اس کی تدبیریں اس کی جنجلاہ دور کر سکتی ہیں کہ اس کی جو اس, جو اس نے کام کیا ہے جو وہ کر رہا ہے مطلب تدبیر تو کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جنجلاہ دور کر سکتی ہے رسی رسی تان کر کیا مطلب رسی تان کر اوپر یہ کاٹ دے اگر جو اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر کا رابطہ کاٹ ڈالے سمجھیے اس مطلب اس کو ایک تو اس کے معنی عربی کے جو محاورے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے کہ پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں پھانسی دے کر گلا گھونٹنا رابطہ کاٹنے کے معنی کیا ہے کہ پھانسی دینے کے معنی گلا گھونٹ کے اگر یہی مانا لیے جائیں یہاں پر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو یہ منقول ہیں ٹھیک ہے نا یہی مانا تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی جو کہا نا کہ جی وہ آسمان تکن سمائے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ آسمان پھر یہاں پہ کیا مراد لی جائے گی آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سما کا لفظ عربی میں آئے گا اس سے مراد ہمیشہ آسمان نہیں لینا اوپر کی جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے آسمانوں سے بارش برسائی تو بھائی آسمانوں سے بارش تو نہیں آتی یہ تو بادلوں سے آتی ہے سائنس والے کہتے ہیں جی بادلوں سے بارش آتی ہے آسمان سے کہاں سے بارش آ رہی ہے تو بھائی سما کا لفظ عربی میں جو بولا جاتا ہے کبھی اس سے مراد وہ سماوات مراد ہوتے ہیں جو آسمان ہیں ساتوں آسمان کبھی تو یہ مراد ہوگا کبھی اس سے اوپر کی جہت مراد ہوتی ہے تو یہاں پر مراد ہوگی اوپر کی جہت ٹھیک ہے اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا نہ تو یہ خیال پورا ہوا ہے, نہ ہوگا اس پر اگر غصہ اور جنجلاہٹ ہے اسے، غصہ ہے اس بات پر تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے, دے اور اپنا گلا گھونٹ لے تو اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کریں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان کے ساتھ یعنی اوپر چھت کے ساتھ ایک رسی باندے اور اپنا گلا گھونٹ لے کیونکہ اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ ایسا کام کر لے اور اگر آسمان تک رسی تان کا رابطہ کاٹ لینے کی دوسری تشریح لی جائے جو حضرت جابر بن زید سے منکول ہے پہلی تشریح تھی آسمان سے مراد سے مراد لی گئی تھی کہ جو چھت چھت مراد لی گئی اور اس سے مراد یہی آئی کہ اوپر تک اپنا گلہ خود گھونٹ لے دوسری تشریح حضرت جابر بن زید سے منقول ہے اور وہ یہ کہ آ حضرت سے نازل ہوتی ہے یہ کامیابیاں آپ کو جو نازل ہو رہی ہیں یہ آپ کو اس وجہ سے حاصل ہو رہی سے نازل ہوتی ہے تو وہ ایسا کرے کہ ان کامیابیوں کا راستہ روک لے اور وہ کہاں سے آ رہی ہیں آسمان سے آ رہی ہیں نا تو ایسا کرے کہ ایک رسی باندھے اور آسمان تک جائے آسمان تک جائے اور جو وحی آدمی تو وہ تو ایسا کر نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو ایسے شخص کو مایوسی مایوسی ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی دونوں تشریح آپ کے سامنے رکھتی ہیں. کہ آسمان تک رابطہ سے مراد کیا لی جائے گی ایک تو یہ مراد اگر سماج سے مراد لے لیا جائے اوپر کی جہت اوپر کی جہت, اوپر کی جہت. اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر پانسی دے دے اور اگر حضرت جابر بن زید سے جو تشریح منقول ہے وہ مراد لی جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں یہ اصل میں حاصل ہو رہی ہیں آپ کو تو یہ آپ کو حاصل ہو رہی ہیں کیونکہ وہی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ دونوں وہ مراد لے لیجئے آیت نمبر سولہ دیکھیے آیت نمبر سولہ وہ کزال کا انزل اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے وہ کزالک یعنی ہم نے اس کو اتارا ہے آ یاتم نات یعنی اس کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے وہ ان اللہ یا دی یعنی اس کو ہم نے اسی طرح اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے وہ ان اللہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں یاد جس کو چاہتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان الذين امنوا بلا شباجو جو مومن ہوں والذین ہادو یا یہودی جا اور جا اور جو یہودی ہوں والذین ہادو والصابیین وصابیین جو صابی ہوں والنصارى نصرانی ہوں والمجوسا اور جو مجوسی ہوں والذین اشرکو یا جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے ان اللہ, اللہ کے اوپر دوسرا جو اللہ تخصر آئے گا اللہ پر آئے گا ہاد نصارہ مجوس ٹھیک ہے نا اب والمجوس کا جو آ رہا ہے نا دیکھیں والمجوس آیا ہے ویسے تو یہ آنا چاہیے تھا نا ان الزین دیکھیں اللہ آیا آنو آیا پھر آ گیا ال لزین ہادو ٹھیک ہے نا الینا ہاد پھر آگے آ جائے گا سابئین ون سارا ول مجوسا انا انا انا کے ساتھ آ جائے گا انا کے ساتھ پھر آ جائے گا ول لذین پھر اس کا اللہ کے اوپر اطف ہوگا جہاں جہاں اللہ زینا کا آ رہا ہے وہاں پر اللہ کے اوپر اطف آ رہا ہے ٹھیک ہے سابئین ون نسارا ول مجوسا یومت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان اللہ کلین واللہ زینہ اشترکو جو ہے نا یہ واللہ زینہ قزالکہ کہاں پر آیا و قزالکہ کا, کا آیت سولہ میں قزالکہ کس جگہ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں و قزالک انزل نہو آیات تو پیچھے وہ ہے نا وہ تو اس کا تو عطف پیچھے کے ساتھ وہ نہیں ہے آیت سولہ ووک ہمیشہ یاد رکھیے گا واو لازم نہیں ہے ہر جگہ پہ اس، وہ ہوتا ہے استنافیہ بھی آتے ہے نا واو واو کے تو مختلف طریقے وہ ہوتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ دیکھیے الم تارا الم تارا میں ترا تھا ترا لم آیا تو لم کی وجہ سے ہسف لام لام تو الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا ان انس جدو لہو منفی السماوات و من منفی الارض کہ اللہ کے آگے وہ سب سیدا کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں یش الہ کہ اللہ کے آگے سیدا کرتے ہیں منفی سماوات و منفی جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سب اللہ کو سیدا کرتے ہیں وہ شمس و کمرو وہ نجوم و جبا لو وہ شجر و اور اسی طرح سورج چاند ستار شجر اور درخت و دباب اور جان جانور داب کی جمع دواب چوپائے جسمات وہ و اور جانور و کثیر و ناس اور بہت سے انسان بھی وہ کثیر حق علیہ عذاب اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا طے ہو چکا ہے وہ میں یوہی ن وَمَنْ یوہین اللہ پما لہو میں مکرمن اور جسے جس اللہ ذلیل کرے اہانا یوہین احانتن اہانا یوہین و ہم لو استعمال کرتے نا احانت کا اصل میں کیا تھا یہ یوہین تھا یوہین یوہین لیکن کیا ہوا یہ آگیا من آیا من من کی وجہ سے اس کے اوپر یہ یا حزف ہوئی تھی نا اصل میں من تو تھا تو اس کی وجہ سے نون آخر میں ساکن ہوا نون آخر میں ساکن ہوا نون ساکن ہوا اسماعی شرتیا ہوتے ہیں نا اسماعی شرتیا میں یكریم نہیں اکرم ہوں جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا من اسماعی شرتیا میں سے ہے ٹھیک ہے مظاہرے پر داخل ہوتا ہے اس کو تو اصل میں یوہین تھا نون ساکن ہوا آخر میں نون ساکن ہوا اور یا پہلے سے ہی ساکن تھا التقاء ساکنین آئے گا جب التقائے ساکنین آئے گا تو یا گر جائے گی سمجھ آگئی گئی وہ میں یوہین اصل میں یوہین تھا یوہینوں سے تو من شرطیہ کی وجہ سے ایسا ہوا ومین یوہین اللہو فَمَا لَهُ میں مکرمن اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے ان اللہ یا فلما یشا یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ آئےت سجدہ ہے آپ لوگ جنہوں نے سنا ہے کر لیجئے گا سجدہ کر لیجئے گا جنہوں نے بھی سن لیا آئےت سجدہ ہے تو اسے سجدہ کرنا ہے آپ لوگ تو یہ جو ہے سجدہ کر رہی ہے یعنی سجدہ سے مراح اب پہاڑ کیسے آپ کہیں گے جی یہ جو پہاڑ ہیں چاند ہے سورج ہے سجدہ کرنے سے کیا مراد مراد ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے اس سے عبادت مراد ہو سکتا ہے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کا سجدہ مختلف ہوتا ہے ہر چیز کا سجدہ مختلف ہوتا ہے ہر ایک کا سجدہ مختلف ہوتا ہے یہ مراد ہے انسان کو یہی تو بات ہے انسان ایسا ہے کہ جو انسان انسان آگے سجدہ نہیں کرتے انسان سجا نہیں کرتے دیکھیں اب کئی ایسے بھی ہیں جو سجدہ بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہیں کافر ہیں جیسے کادیانی کادیانی ہے کیا نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں سر بھی جھکاتے ہیں ایسے ہی جو صحابہ کو گالیاں نکالنے والے کیا نماز نہیں پڑھتے کیا نماز نہیں پڑھتے نماز تو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں نماز سجدے تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے اپنے لیے اگر اسی حالت میں مر گئے تو کہاں جائیں گے عذاب کی طرف جا رہے ہیں ان کے اوپر عذاب طے ہو چکا اگر اسی حالت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی تو سمجھا دی نے بات بتا دی آپ کو ٹھیک ہے سمجھ نا سجدہ اب آپ کہیں گے سجدہ تو کرتے ہیں تو پھر عذاب کیوں تو بھئی سجدہ کرنا خالی مراد نہیں تھا نا پوری طرح لازم تھی مسلمان ہونے کے لیے ایک ایک بات کو ماننا ضروری ہے لیکن کفر کے لیے کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کر دینا کفر ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی جو بندہ انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا مسلمان ہونے کے لیے ایک ایک بات کو ماننا پڑے گا عقیدے کے لیے عقیدے کے لحاظ سے لیکن کفر ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص کار کرے باقی ساری چیزیں مانیں تو ایسا شخص کافر انا کے اوپر توہمت لگائے جو تہمت لگائے تھا رضی اللہ عنہ کے اوپر تو ایسا شخص کافر جو یہ کہے کہ نبوت کسی اور کے لیے آئے آئی تھی نوزب باللہ حضرت ذبر السلام سے غلطی ہو گئی تو ایسا شخص کافر تو جو جان کے اس جس کو پتہ ہے اپنے عقائد کا پتا ہے اور وہ اس قسم کی وہ کرتے ہیں تو ایسا <سلام> تو ضروریات دین کا ضروریات دین کا آگے دیکھیے جی ہاں <سلام> جان ہے خسمان ہے حاضان خسمان یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں دو فریق ہیں اختسمو فی ربہم جنہوں نے اپنے پروردگار میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے اختصم جنہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم اپنے پروردگار کے حق میں فل لذینہ کفر جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اب جن فل لذینہ کفر جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے قطعت لہم سیابم من منار ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے ان کے لیے تو سیاہ ان کے لیے تو آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے یو سب فوق کے رو سے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی چھوڑا جائے گا سبا یا سبو یو مجھول کا سیگا یو سب ان کے اوپر ڈالا جائے گا من کے رؤوسہم یعنی ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم کھولتا ہوا پانی جو ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی جو پیٹ کے اندر کی چیزیں ہیں اور اوپر سے کھالیں یہ سب کے سب ان کی جل جائیں گی ولاحوم والا ہم من حدید اور کیا ہوگا ان کے لیے اور ان کے لیے لوہے کے اتھوڑے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑے حدید کہتے ہیں لوہے کو ان کے لیے لوہے ہتھوڑے ہوں گے کل لما اراد رجو من ہام غم جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر اسے نکلنا چاہیں گے کل جب بھی ارادو یخ رجو مینہا کہ وہ نکل جائیں من غمن غم یعنی تکلیف کی وجہ سے عیدو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا وہ کو اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ زو چکھلو چکھ لو تم لوگ چکھ لو ازاب یعنی جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھ لو ان اللہ بے شک اللہ یوتھ خل الزین جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کی ہیں اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں اور کیا ہوگا اور جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا سے مراد ہے کہ موتی جو ہوتے ہیں لو لو موتی کو کہتے ہیں تو انہیں یوہل لونا سجایا جائے گا پہنائے جائیں گے من من من کنگن اصاویر مطلب کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیوں سے وہ لباس و حریر ان کا ریش لباس ریشم ہوگا تو دنیا کے اندر تو مردوں کو ریشم بھی منع کیا گیا اور اس کے علاوہ سونا بھی منع کیا گیا لیکن جنت کے اندر یہ چیزیں پہنائی جائیں گی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات کنگن پہنے ہوئے اچھے لگیں گے کنگن پہنے ہوئے اچھے لگیں گے تو دیکھیں ہم دنیا میں بھی تو گھڑی باندھتے ہیں نا دنیا میں بھی ایسی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جو چار چار کروڑ پانچ پانچ کروڑ کی ہوتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور چار کروڑ کی گھڑی پہن کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا حلف اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں قوم کی خدمت کے لیے اور چار کروڑ کی گھڑی پہن کے حلف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ گھڑیاں بھی تو ہیں تو یہ تو دنیا کی گھڑیاں ہیں تو ہم اس کو سوچتے ہیں تو آخرت کی جو پہنائے جائیں گے جو پنگن ہوں گے وہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ کی وہ کیا چیزیں ہیں نا رولکس کی گھڑیاں جو پہنتے ہیں لوگ اندر جی ہیرے لگے ہوئے اس کے اندر وہ ادھر کی جو کنگن ہوں گے وہ ہم نہیں سوچ سکتے وہ کس قسم کے آگے دیکھیے جی آیت نمبر چوبیس وحود ال سرات حمید اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی وہدو الاق یعنی ان کی ہدایت کر دی گئی تھی ان کی مجھول کسی گئے ان کو رسائی ہو گئی تھی کہاں تک ایک پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک یہ پہنچ گئے تھے اس لیے جنت ملنی ہے نا الہ سمید اور وہ اس خدا تک راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے الہ سرات الحمید وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے ان نلزین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے و یسدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں الذی جعلناه للناس سواءاً جسے ہم نے لوگوں انل آقف فیہ والباد کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں سوا ان مطلب برابر العاقفی ہے ولباد عاکف سے مراد جو ٹھہرنے والے ولباد اور جو باہر سے آنے والے باشندے جو ہیں تو سارے کے سارے اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں اور جو کوئی شخص اس میں ارا ارادہ کرے یورج فی ہے بے الحاد بن نزکن علیم جو شخص جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑی راہ نکالے گا الہاد سے مراد ہوتا ہے ٹیڑا ہم کہتے ہیں نا الہاد تو جو شخص اس میں ٹیڑھی ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا نوزک ہو یہ جواب ہے من کے لیے جواب اسی لیے مجزوم ہے من عذاب علیم تو ہم اسے درناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے درناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے دیکھیں مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے مقامات جہاں پر حج کے افعال ہوتے ہیں مثلاً صفا مروہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کی جگہ ہوتی ہے نا مثلاً صفا مروہ میں آپ صحیح کرتے ہیں منا، عرفات، مزدلفہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہے یہ وقف عام ہیں یہ وقف ہیں یہ جگہیں یہ کسی کی ذاتی ملکیت کوئی نہیں ہے جو حج کی جگہیں آس پاس کی جتنی جگہیں ہوتی ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے اندر مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہوتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں ہیں تو ہمارا زیادہ حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تم لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہا کہ سب برابر ہیں سوا ان کا جو لفظ آیا ہے نا اس کے اندر کہ سب برابر ہیں الع کے پفی ہے چاہے وہ باہر سے آنے والے ہوں چاہے ادھر کے رہنے والے ہوں تو مسجد حرام کے ارد گرد کی جو جگہیں ہیں یہ ساری کے ساری وقف ہیں یہ سب کے سب وقف ہیں جی اس پہ اب میں آگے بات نہیں کرتا کہ جو محلات بن گئے اور جو چیزیں پاس بن گئیں اس پہ میں بات نہیں کرتا وہ انشاءاللہ جس وقت کسی دن جغرافیا کا سبق پڑھاؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی پھر جس ان شاء اللہ جغرافیہ کا سبق ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دن کچھ اشارہ کیا تھا وہ کچھ چیزیں بتائی بھی تھیں آپ کو یہ بارہ ملک کیسے بنے اس کو بنانے میں کس کس کے ہاتھ ہیں جو تھا تو جزیرہ عرب تو ایک ملک تھا جزیرہ عرب تو ایک وہ تھا بارہ ملک کیسے بن گیا اور کیسے عالمی استعمار کی کوششیں اور اس میں ہمارے بھی جو سادہ لوہ مسلمان ہیں وہ بھی کیسے شامل ہیں اس کے اندر اور مسلمانوں کو پارا پارا کرنے کے اندر کیسے شامل ہیں لوگ کہ کہاں ایک ملک پورا جزیر عرب اب وہ کہاں پارا ملک بن چکے ہیں اور اس وقت بھی سعودیہ کو بھی آگے تین ملکوں میں توڑنے کی کوشش جاری ہے سعودیا کو بھی دمام خبر وغیرہ کے سائیڈ کے اوپر جہاں سے تیل نکلتا ہے اس کو ارادہ کرنے کی کوشش ٹھیک ہے جی تو آج اتنا ہی باقی ان شاء اللہ پھر کل کریں گے اب نکالنے جی علم الناحب والے ساتھی علم الناحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پر تھے علم النحو کے اندر علم النحو میں ہم کس جگہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم النحو کے اندر فائل کی ہم نے یہاں تک بات پڑھ لی تھی ہم نے کہا تھا کہ جی فائدہ نمبر ایک دوبارہ دیکھ لیجئے فائدہ نمبر ایک علم النحو کے اندر فصل نمبر بارہ مرفوعات کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے جب فیل کا فائل ظاہر ہو منس سے حقیقی ہو اور فیل فائل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو تو فیل کو مونس لانا ضروری ہوتا ہے جس کی مثال کامت ہندن کامت ہندن یا فائل منس کی ضمیر ہو فائل منس کی ضمیر ہو تو ف... فیل کو مونس لایا جاتا اسے ہندن قامت تو فائل مؤنس... مؤنس کی ہے تو اس لیے ہندن ان کامت ہوا ترکیب کیسے کی جائے گی ہند ان کامت کی ہند ان کامت مبتدا کامت فیل اس میں ہیا ضمیر مستطر ہے کامت کے اندر ہیا ضمیر مستطر ہوتی ہے وہ اس کا فائل ہے جو راجے ہے کس کی طرف لوٹے گی کس طرف اس کا مرجع ہندن ہے تو وہ اس کا فیل یا خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے مدعا خبر مل کر جملہ اس میں خبریا تو یہ تو فائدہ نمبر ایک تھا اسی کے اندر دیکھیے جب فائل ظاہر ہو معنت سے حقیقی اور فیل فائل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو ہم نے فصل نمبر فائدہ نمبر ایک کے شروع میں فائل ظاہر ہو معنت سے حقیقی ہو اور فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو اب یہ بتا رہے ہیں کہ فائل ظاہر ہو معنت سے حقیقی ہو اور فیل فائل کے درمیان فاصلہ ہو ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اس کے اندر فیل مونس بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے مونس بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے دوبارہ سنیے فائل ظاہر ہو مونس سے حقیقی ہو اور فیل فائل کے درمیان فاصلہ ہو تو فائل کو فائل فیل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مونس بھی لایا جا سکتا ہے دیکھیے اس کی مثال دی ہے کرا یو مندون کرا الما ہندون کرا اکرو کرا اتن کرا یقر کرا ٹھیک ہے تو کرا کا مطلب پڑھنا تو کرا ال یوما ہندون ہند مونس ہے مونس ہے جب مونس ہے تو فائل کیا ہے مونس ہے ظاہر ہے مونس حقیقی ہے اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ گیا تو فیل کو مذکر بھی ہوتا ہے اور معنس بھی لایا جا سکتا ہے تو کرا ال ہندن پڑھنا بھی درست اور کرا عطل یوما ہندون پڑھنا بھی درست آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہندن معنس ہے تو فیل آپ مذکر کیوں لائے ہیں اس لیے لائے کہ ان فیل فائل کے درمیان میں فاصلہ آ گیا اس لیے یہاں پر دونوں طریقے پڑھنا جائز ہے دونوں طریقے سے فیل لایا جا سکتا بھی اور معنس بھی بات سمجھ میں آ یہ تو تھا ایک ہوگی فائل نمبر دو فائل ظاہر ہو فائل ظاہر ہو لیکن مونس غیر حقیقی ہو سے غیر حقیقی ہم پڑھ چکے ہیں مونس غیر حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں فائل مذکر نہ ہو یعنی لفظی مونس لفظی کیا تھا جس کے مقابلے میں فائل مذکر موجود نہ ہو تو فائل تو فیل تو ظاہر ہے فائل ظاہر ہے یعنی ضمیر نہیں ہے ظاہر ہے لیکن مون غیر حقیقی ہے مون سے غیر حقیقی ہے تو یہاں پر بھی فیل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مونس بھی لایا جا سکتا ہے اس کی مثال تلا الشمسو ہو تلا اشم غیر حقیقی ہے ہے یہ مونس ہے عربی کے اندر موننس, لیکن مونس سے غیر حقیقی ہے اشمس تو اس کے لیے اگر فائل ظاہر ہے لیکن مونس سے غیر حقیقی ہے تو اس کو فیل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مونس بھی تلا اشمس پنا پڑھنا بھی درست اور تلا آتشمس شمسو پڑھنا بھی درست تلا اشمس پڑھنا بھی درست اور تلاشمس شمسو پڑھنا بھی درست اور تلا آت شمس پڑھنا بھی درست اور تو اگر کوئی لکھ دے گا تو عربی کی ناف کے لحاظ سے گڑبڑ کوئی نہیں ہوگی اتنی بات ہو گئی نمبر تین فائل ظاہر ہو لیکن جمع مکسر ہو جمع مکسر ہو فائل ظاہر ہو جمع فائل کو, کو مستقر بھی لائے جا سکتا ہے اور مونس بھی لایا جا سکتا ہے اگر فائل جسر ہو تو فیل مزکر بھی آ سکتا ہے اور مونس بھی آ سکتا ہے اس کی مثال کیا دی ہے کالر رجالو و قالت رجالو کالر رجالو و قالت رجالو اور قرآن پاک میں بڑا آتا ہے یہود کا جبھی قالطل یہودارا یہود یہود کیا آ گیا جمع مکسر کا سیگا آ نا نصارہ سارا جمع مکسر ہے نا تو وہ کیا آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں اے سوال بھی ہوتا ہے اساتذہ بازا پوچھتے بھی ہیں بھائی یہ آگے ان نصارہ لفظ آ رہا ہے مذکر کا وہ ہے اور آپ نے اس کو پیچھے قرآن مجید میں اس نے قالت کا سیگا کیوں آیا مومس کا سیگا کیوں آیا تو بھائی فائل آ رہا ہے جمع مکسر نا, تل کا رسولو بھی آ گیا لیکن تل کا رسولو جو ہے نا وہ تو موصوف صرف بن رہا ہے وہ تو موصوف صرف بن رہا ہے اور رسولو جمع مقسر جو ہے نا جمع مقصر بطاویل جماعتن کے جمع کے واحد مونس کا حکم رکھتی ہے سمجھ آئی جمع مقسر واحد مونس کے بتاویل واحد مونس کے بتاویل جمع آتن جمع آتن جمع جماعت کیا ہے مونس کا سیکھے نا جماعت تو واحد مونس کا حکم رکھتی ہے اس لیے وہ کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے اس میں بڑی پیچیدہ طریقے سے لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو الادہ الادا کیا ہے آپ کو ہو سکتا ہے آپ لوگ اور پریشان ہو گئے ہو لیکن میں نے اس کو وہ کیا ہے توڑ توڑ کے آپ کو بتایا ہے علما آپ اس طریقے سے یاد کریں گے جس طرح, جس طرح یاد کر اس طرح یاد کرنا آسان ہے بڑا رٹا لگانا اس طرح بڑا آسانی ہو جاتی ہے جس طرح حضرت لکھا ہوا ہے نا مشتاق بڑا اچھا لگتا ہے اس طریقے سے اس نے آپ کو توڑ توڑ کے بتا دیا فائدہ جب فیل کا فائل ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد کا سیگہ لایا جائے گا وہ تو تھا مونس اور مذکر لانے کے اعتبار سے تھا اوپر جو ہم نے فائدہ پڑا تھا فائدہ نمبر ایک میں وہ فیل کو مذکر لایا جائے گا یا مونس لایا جائے گا وہ اس اعتبار سے تھا یہ فائدہ یہ ہے کہ فیل واحد لایا جائے لایا جائے گا اس فائدے میں یہ بتایا جا رہا ہے جب فیل کا فائل ظاہر ہو جب فیل کا فائل ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد کا سیگا لایا جائے گا جیسا کہ رجولو ذرا بر رجولو ذرا دیکھیں ار رجولان تسنے کا سیگا ہے لیکن فیل کیا لایا جا رہا ہے واحد کا لایا جا رہا ہے کیونکہ سامنے آ رہا ہے ذرا بر اور اس طرح تو اگر فائل ظاہر ہوگا تو فیل ہمیشہ واحد کا سیگا لایا جائے گا تو فیر اگر فائل ضمیر تو پھر کیا لایا جائے گا کہتے ہیں جب فائل ظاہر نہ ہو تو فائل واحد کے فیل واحد اگر فائل واحد یعنی اگر فائل ایک ہے تو فیل کیا لایا جائے گا فیل کسی کا سیگا واحد والا لایا جائے گا تو واحد کے لیے فیل واحد اور فائل تسنیا کے لیے فیل تسنیا اور فائل جمع کے لیے فیل جمع لایا جائے گا جیسے کہ دیکھیں الخادم زہاب الخادم وہابا الخادم مبتدا واقعہ ہو رہا ہے زہبہ فیل ہے اس میں ہوا ضمیر اس زہابا کا فائل ہے وہ لوٹے گا کس طرف الخادموں کی طرف خادم وہ چلا گیا الخادم و زہبا. الخادم زہابا خادم وہ چلا گیا تو, تو زہبہ ہوا ضمیر تو, تو اب پھر آ رہی ہے نا فائل زہابا کے لیے تو اس نے لوٹنا ہے کس کی طرف الخادم کی طرف جب اس نے خادم کی طرف لوٹنا ہے تو اس کو کیا لایا جائے گا یہ واحد کسی کا لایا جائے گا اچھا اگر آ جائے الخادمان تو اب فائل ضمیر آ رہی ہے تو وہ ضمیر کیونکہ ضمیر جو ہوتی ران میں مطابقت ہونی چاہیے راج مرجہ راج مرجہ کے درمیان میں مطابقت ہونی چاہیے یعنی ضمیر اگر لوٹ رہی ہے تو اس کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ مذکر واحد کی ضمیر کو آپ لوٹا دیں تسنیا کی طرف ایسا نہیں ہو سکتا واحد لوٹے گا تو پیچھے واحد کی طرف تثنیہ لوٹے گا تو تسنیا کی طرف جمع لوٹے گا تو جمع کی طرف الخادمہ نے دو خادم زہاب وہ چلے گئے ہم کہتے ہیں نا میں اب اگر اردو بولوں اس طرح الخادمان دو خادم چلا گیا آپ ہنسیں گے بھائی یہ کیا اردو بول رہا ہے ال یعنی دو خادم میں کہتا ہوں دو خادم وہ چلا گیا تو آپ ہنسیں گے بھائی تم آپ کہیں گے دو خادم چلے گئے یہ بولو دو خادم چلے گئے تو ایسے یہ ہوگا الخادمان زہابا الخا دون زہاب یہ پیچھے لوٹے گا اتنی سمجھ میں آ گئی یہ تو تھی بات کہ جی اگر فائل فیل کا فائل ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد کسی کا سیگا جائے گا اگر فائل ظاہر نہ ہو ضمیر ہو آگے اگر اس میں سمجھیے ایک فائل جمع مکسر کی زمیر ہو اگر فائل کیا ہو وہ تھا کہ اگر زمیر ہو لیکن ساری زمیروں کے لیے نہیں تھا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر فائل جمع مقصر کی ضمیر ہو تو فیل کو واحد مونس یا جمع مذکر دونوں طرح لگے ہیں میں نے بتایا تھا نا جمع مقصر بتاویل جمعن کے بتاویلے جمعن کے واحد مونس کا حکم رکھتی ہے تختہ ہے جمع مقصر تو جمع مقصر فائل اگر فائل جمع مقسر کی زمیر ہو تو فیل کو واحد مونس یا جمع مذکر دونوں لا سکتے ہیں جیسے کہ ار رجالو قامو یا ارجالو ار قامت تو قامت کے اندر ضمیر ہے یہ لوٹے گی کس کی طرف ارجال ار جو ارجال ار بتاویل جماعتن کے واحد مونس کا حکم ہے بتاویل جماعتن بتاویل جماعتن کا کیا مطلب ہے یعنی ایک جماعت ہم اس کو مان لیتے ہیں جماعت ارجالو ار قامت مردوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی مردوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ارجالو ار کا قامت تو اس لیے جماعت لفظ آ گیا اس مونس کا لفظ ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اچھا یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور استعمال ہوتی ہیں عربی عبارات کے اندر عربی کی کتب کے اندر بہت زمین اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ کرنا ہے اتنا ہو سکتا ہے اس پہ محنت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے جی میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے تاکہ آپ لوگ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس کو خوب رٹا لگانا ہے رٹا بھی لگانا ہے سمجھنا بھی ہے رٹا بھی لگائیں اور سمجھیں بھی تاکہ جب عربی عبارت کے اندر آئے خاص طور پہ جب عربی لکھتے ہیں نا, اس وقت انسان اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے عربی جب لکھی جاتی ہے اس وقت ہوتی ہیں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب عربی اگر لکھنی ہے عربی کے اندر پرچہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے کہ آپ غلط زمیر نہ لوٹا رہے ہوں راجے مرجے کے درمیان میں مطابقت ہونا ہی ہوتی ہے راجے مرضے چلیں آج اتنا ہی بہت پھر انشاءاللہ باقی کل کریں گے اس کے اندر سے ٹھیک ہے پھر رات کو دس بجے دس آج پیر ہے نا تو رات کو دس بجے انشاءاللہ اجراء کی کلاس جو ہے اس میں الم اخیرین عقیرف عقیر کی کلاس ہوگی ان شاء رات کو دس بجے علم صرف عقیر فام القرآن کلاس روم کے اندر جو کلاس روم ہوتا ہے اس میں المصرف اخیرین کی ٹھیک ہے السلام علیکم